وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليه ما ياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفيض ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم آت نفلسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستناب لها اللهم حب بلينا الإيمان بزينه في قلوبنا وكرر الهلين الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا خلدتم مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا جرامي قدر قابل الفخر معزز علماء الكرام داعيان عزام معاب خواتين الاسلام اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہم کو اور آپ کو کتاب تسکیت النفوس کی دوسری کڑی سے متعلق اس مبارک دن میں اس مبارک مقام پر اور اس مبارک وقت میں جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے دلوں کا بھی اجتماع فرمائے اور ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے اور اللہ ہمارے اعمال کی بھی صلاح فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منحص کے مطابق دلوں کے تسکیے کے ساتھ اعمال کی توفیق ادا فرمائے جو کچھ ہمیں تذکیے سے متعلق تمیدی باتیں کہنی تھی اللہ کے فضل سے فضیلت الشیخ مختار مدنی حبیب اللہ نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں بیان کر دیا ہے ہماری گفتگو کا جو ابھی محور ہے و یہ ہے کہ دلوں کی تذکیے کے لیے اللہ تعالی نے دو طرح کی چیزیں عطا فرمائی ہیں دو قسم کی غذائیں ہیں ایک ہے پرہیز اور, اور, اور دوسرا ہے احتیاط ایک ہے پرہیز اور احتیاط اور دوسرا ہے غذا یعنی دلوں کو برائیوں سے پاک رکھنا ہے شرک سے بداج سے خرافات سے گناہوں سے کان کی برائی سے آنکھ کی برائی سے زبان کی برائی سے نیز کھانے پر بھی پرہیز کرنا ہے کیونکہ زیادہ کھانے سے بھی انسان کا جسم بھاری ہوتا ہے نیند آتی ہے دل سخت ہوتا ہے یہ ساری باتیں الحمد للہ پچھلے درس میں گزر چکی اللہ ازمل کی توفیق لیکن دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالی نے جو انتظامات فرمائے دنوں کی غذا کیا ہے دلوں کی خوراک کیا ہے تو اس تعلق سے آپ نے ابھی شیخ سے بھی سنا اور اس کتاب کی روشنی میں دنوں کی غذا کے لیے ہے نمبر ایک کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور آیات پر تدبر کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت بیان فرمائی شفا فی الصدور سورہ یونس کی آیت نمبر چو ہے یعنی یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے کیا مطلب یعنی دل میں جو بیماریاں ہیں کینا کپٹ بک ہست یا شبہات اور شہوات یہ دو اہم بیماریاں جن سے انسان کو برابر ہے شبہات اور شہوات تو شبہات اور شہوات سے حفاظت جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا اللہ اس کے دل کو شبہات سے بھی دور رکھے گا اور شہواد کے فطرے سے بھی دور رکھے گا کیوں اس لیے کہ قرآن اور حدیث جب پڑھیں گے تو ہم شبہات کا مقابلہ یقین سے کریں گے ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا اور جب یقین میں اضافہ ہوگا تو شبہات ختم ہو جائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب عمل کریں گے تو یاد رکھے عبد بن عباس کا مشہور قول ہے المتمس کو بھی سننا اشد و اہل شیطان بن اور دوسری روایت جو موقوفن صحیح ہے مرفون صحیح نہیں ہے فقیر واحد الشد الطان من الفعل سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا کتاب و سنت کی فکر رکھنے والا قرآن اور حدیث کی معرفت رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا شیطان کے اوپر ایک ہزار آبیدوں سے زیادہ بھاری ہے یعنی شیطان ایک ہزار کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ایک شخص جو کتاب و سنت مضبوطی سے تھامتا ہے شیطان اس کو اتنی آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا بلکہ شیطان بھاری اور اس کی مثال وہی ہے جو آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ معلوم ہو کہ نماز کے اندر صرف تشاہد میں ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے جو وائل بن حجر کی روایت میں اس نے احمد کی کہ کانا یہ ہر کوہ یہ الشیطان من ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود کے اندر یعنی تحیات اور درود کے بعد دعائیں پڑھا کرتے تھے نہیں یہ تو دعا جب وہ لے تحلیات اور درود کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے دعا پڑھو تو آپ دعا کرتے تھے اور یہ انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے اور کہا کہ یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ ستمار پڑتی ہے جس لوہے کے ذریعے کسی کو مارا جائے تو اس کا جسم چلنی چلنی ہوگا اس کو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ مار پڑتی جب انسان نماز کی حالت میں تشود میں انگلی کا اشارہ کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے جس طرح گناہوں سے بچنا ضروری ہے اسی طرح شریعت کے حکام پر عمل کرنا بھی ازہد ضروری ہے چنانچہ نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت نمبر دو ذکر الہی کا اہتمام جس کا بیان ہو چکا ہے اختصار سے بول رہا ہوں اور ذکر عام ہے پوری شریعت ذکر ہے بالخصوص مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کے جو دروس ہوتے ہیں یہ بھی ذکر میں شامل ہے اور قرآن اور حدیث کے دروس جو ہوتے ہیں یہ جنت کا باغ ہے یہ کیا جنت کا باغ ہے دلیل ہے امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب ترہیب میں نقل کیا کمی صنعت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادہ مرو تم بھی ریا جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو بھائی جنت کا باغ ظاہر ہے وہاں ہر قسم کے پھل ہے تو انسان بھوکا ہو اور پھل کو دیکھتا رہے واحرے باغ واحرے باغ اور پھل کیا دیکھنا ارے کہتے ہو تو کھاؤ گے تب نا تمہاری چیز حاصل ہوگی تب نا قوت ملے گی تو جس طرح جسم کی خوراک ہے روح کی بھی خوراک آپ نے فرمایا جنت کے پاگوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو اللہ اکبر. اور آل سند جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے کافی اس پر تفصیلی دلائل کے ساتھ درس ہو چکا شر سنت کے اندر الحمدللہ تو صحابہ کو تحٹ ہوا عمار یاب الجنہ یا رسول اللہ یعنی جنت تو زمین کے نہیں آسمان پہ آسمان کے اوپر ہے دہا جنت الماما جنت کا باغ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے نا یہ ذکر کی مجلسیں ذکر کی مجلسوں سے مراد وہ نہیں ہے جو کسب ہزار دانہ کی گردش لگائی جائے یا کنکر کے اوپر کسبی بڑھی جائے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ کنکر کا راستہ جو ہے شنکر کی طرف لے جاتا ہے یہ گمراہی والا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے پڑا کرتے ہیں انگلیوں پر اور جو خواتین اسلام کے سامنے وحدی کرنا ضروری ہے كيا. امام ترميدين يذكروا سي سنت في ساتن غلقية غرسة سنية أن يسيرة رضي الله تعالى أنها قالت وكانت من المهاجرات فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتحميد والتخديث وعقدنا الأنامل فإنهن مسؤولات مستنتقات ولاغ فت سین رحمہ یعنی <تصفيق> حضرت یسیرہ ان صحابیات میں ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ سبین کی ہجرت کی یعنی سابقین ولی کہاں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو خطاب کیا میسج دیا آپ نے عورتوں کو ربانی چینل سے یہ پیغام دیا کیا پیغام دیا علیہ نبی تصویر اے عورت اللہ کی تصویر بیان کرو اپنے نفس کی اپنے خاندان کی بڑائی مت بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ کی ذات ہر سے پاک ہے اللہ اپنی ساتھ کے اعتبار سے بھی پاک ہے صفات کے اعتبار سے بھی پاک ہے اور اللہ کا جو بھی کام ہے اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بھی عیب سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ کی تصویر بیان کرو اس کی تخویذ بزرگی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور آپ نے پڑھا انگلیوں پہ تصویر پڑھو انگلیوں کے پور پر یہ انامل ان کی جو انامل ہے انگلیوں کے پوروں پر ہے یا تو ایسے کر سکتے ہیں ایسے یا نہیں تو ایسے انگلیاں کیوں اس لیے کہ پرندہ ان مصولات قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اللہ اکبر پر وہ اور ان سے بلوایا جائے گا یہ انگلیاں بولیں گی اور کہا غفلت کی عرامت اختیار کرو ورنہ رحمت سے تم کو نکال دیا جائے گا یعنی اللہ کے رحمت سے معلوم کر دی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کا طریقہ بھی بتایا نیز ذکر میں قرآ کریم کی تلاوت بھی ہے پوری شریعت ہے لیکن عبداللہ بن عباس کے شاگرد رشید اتا بن ابی ربا جو اپنے زمانے کے علم تفسیر کے اتنے بڑے امام تھے کہ سعید بن مصعف سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا دا قرآن کی تفسیر کا تو کہتے تھے اتا بن ابی راہ سے پوچھو کس سے پوچھو اتا بن اتابن ابی ربا سے کیوں اس لیے کہ انہوں نے ابن عباس سے قرآن کی تفسیر سیکھی سبحان اللہ علم رکھتے ہوئے اپنے سے بڑے عالم کی طرف اور اپنے سے بڑے جانکار کی طرف تحویل کرنا جو فن کے جاننے والا حلغتی بھی ابھی ربا کہتے ہیں جنت کا باغ یہ ہے جو آپ ہم اور بیٹھے ہیں ان کیا ہے مجالس الحلال والحرام حرام حلال اور حرام کی مجلسیں جہاں حق بتایا جائے جہاں باطل سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی جائے جہاں توحید بتائی جائے جہاں شرک سے نفرت کی تعلیم دی جائے جہاں سنت سے تمسک کی رہنمائی کی جائے جہاں بدار سے نفرت انگیزی کا راستہ بیان کیا جائے یہ یعنی دین کی جو مجلسیں ہیں کتاب سنت کی جو مجلسیں یہ جنت کا باغ اس کے ذریعے روح کو کیسا ملے گی اور ایمان کے اندر اضافہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نمر مومنون ادا کر اللہ وجلت خروب ہوں وہ ادا تویات وزاد ایمان عرب بھی تو مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ہو اللہ کی تحریک کا تذکرہ ہو تو ان کے دل ھل جائیں اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اپنے رب پر ہی توقل اور بھروسہ کرنے والے ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کے اندر پوری شریعت ہے قرآن کی تلاوت ہے اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ تسکیے نفس سے متعلق نفس کی غذا نفس کی پاکیزگی سے متعلق اسپیشل درختیا گیا قرآن کی تلاوت اور یہ سار سلط کا منج تھا جو قرآن سے گہرا لگاؤ تعلق رکھے گا اس کا دل روشن ہوگا جو قرآن سے بھاگے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا دلیل اودن شیف الن یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے تدبر کا مطلب کیا ہوا یعنی انب فی عواقب الامور امور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری قوموں کے داستان بیان کیے اور بہت سارے ایمان والوں کی اچھی تاریخ پیش کی ہے اس لیے قوموں کے انجام پر یا کسی معاملے کے انجام پر غور کرنا یہ تدبر ہے یعنی یہ غور کیوں نہیں کرتے کیونکہ جب غور کرو گے تو دل روشن ہوگا اور اگر غور نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا میں اعلیٰ قلو ہوا بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں قرآن کا غور و فکر کرنا دلوں کی صفائی ہے دلوں کا دستیا ہے اور قرآن کو پڑھنا اور نہ سمجھنا یا چھوڑ دینا یہ دلوں کی گندگی اور نجاست ہے اور دلوں پر تالے لگنے کے سبب ہے اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا اب اہلا قربی رکھوال ہوگا کیا مطلب اور اس کے بعد جو ہمارا سبق ہے جو آج کا بہت اختصار جو میں نے پیش کیا دلوں کی تسکیے کے لیے جو تیسرے نمبر پر جو چیز صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کیا بھائیو توبہ اور یا یہ کہہ جائے استغفار اور توبہ توبہ کا تفصیلی تذکرہ کتاب کے آخری میں ہے ابھی ابھی جو سبق ہے وہ ہے استغفار استغفار کسے کہتے ہیں عام معنی اور مفہوم استغفار کو وہ ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی طلب کرنا گناہوں کی بخش مانگنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اللہ دنیا میں بھی ہمیں رسوا نہ کر اور آخرت میں بھی ہمیں رسوا نہ کر یہ عام مفہوم ہے نا اس چیز کا مخفرت کا لیکن آئیے استغفار کا لفظی معنی بتاتا ہوں کیونکہ یہ علم کی مجلس اور ہم سیکھنے کے لیے آئے کوئی لگی بدھی تقریر جلسے جلوس کے اسٹیج نہیں ہے بلکہ یہ علم کی وجوہ ہے اس لیے کچھ علمی باتیں میں اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں استغفار کا جو لفظ ہے اس کا مادہ نکلا غین فا را کیا بھائی غین فا را اسی سے آتا ہے غفران کیا ہوتا ہے غفران کا ربنا غین فارا غفر یا غفر اس کا معنی آتا ہے ڈھاکنا چھپانا چھپانا اس لیے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اس کی ایک دلیل ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کیا تھا بھائی عمران آپ کے سر پر کیا تھا مغفر یعنی دخل النبی صلی علیہ وسلم مکت نبی صلی اللہ علام مکہ یوم الفتح وعلا المزفر اللہ کے نبی صلی اللہ علام فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر مغفر تھا ٹوپ کیا بولتے ہیں بھائی یعنی ایسا سر جس کو اردو میں خود بولتے ہیں یعنی ایسا ٹوک اور ای... آپ نے ایسا خود استعمال کیا تھا کہ جو دشمن کے حملے سے محفوظ کرے اگر دشمن وار بھی کرے حملہ بھی کرے تیر و تفنگ کی بارش بھی ہو تو سر محفوظ رہے گا جیسے ہیلمٹ کی ایک شکل ہے کہ آدمی گاڑی پہ چل رہا ہے اور ہیلمٹ اگر پہنے ہوئے ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا سر محفوظ رہے گا تو میسفر آپ نے استعمال کیا تھا کہ اس لیے کو وہ بچاتا ہے وہ جسم کو کی حفاظت کرتا ہے وہ سر کی حفاظت کرتا ہے تو میزفر کا مطلب یہ ہوا وہ فرال کر کے ہم اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں یعنی اللہ ہمیں شیطان کے حملے سے بچا ہمیں گناوں کے فتنے سے بچا اور جو گنا ہو گئے ہیں ان پر پردہ ڈال دے واضح ہوگی بات کہ جی اس کی ایک واضح دلیل جو رمایت بخاری کے اندر مسلم کے اندر اور حدیث کی اکثر کتابیں موجود ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شخص کو بلائے گا اللہ ایک بندے کو قیامت کے دن بلائے گا پہلو میں قریب بلائے گا سبحان اللہ سب سے بڑی رسوائی آخرت رسیا اس کی فکر اللہ کے نبی کی عظیم دعاؤں میں سے ہے اللہ محسن آج سے بتانا پھر عمور کلیہ وہ عجیر نے اے اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت عذاب سے بھی بچا اور آخرت کی رسوائی کیا ہے ربن کمن فکر افزائی تھا جس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا وہ سب سے بڑی رسوائی میں چلا گیا تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا کیا تم نے فلا فلا گنا کیا فلا فلا گنا کیا فلا فلا گنا کیا وہ سمجھے گا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہم ہو جائیں گے یعنی سمجھے گا کہ ہم بچنے والے نہیں اب ہلاک ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا غور سے سنیے اگر مقصرت کو سمجھنا ہے تو اللہ فرمائے گا سطر تو آئے گا پھر دنیا میں نے دنیا میں تمہارے ایپ پہ پردہ ڈالا ان عیوب کو میں نے چھپا دیا اور آج میں تمہاری مقصد کر رہا ہوں اللہ ہم کو بھی اور آج کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو عیوب پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے اور یہ کون لوگ ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ایپ پر اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی معلوم ہے آپ کو دلیل موجود ہے مسلم شریف اور ترمیدی حدیث کی دوسری کتابوں میں من سطرہ مسلم اللہ پھر دنیا والا سنت جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ایب پر پردہ ڈالے گا تو اگر ہم اپنے بھائیوں کے ایب کو چھپائیں گے اس کے آشکار نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے عیب کو بھی چھپائے گا اس کے برعکس ہمارے کچھ ایسے نادان بھائی ہیں جو بی بی سی لندن بھی اس کے سامنے پھیل ہے ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ ہائی لائٹ ہر مجلس کو ہائی لائٹ ہر جگہ ہائی لائٹ کیا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا ان سمے ولبسر اول قیامت کے دن بولو اس کان کے بارے میں پوچھا جائے گی نہیں بولو ایسے تشکیہ ہوگا میرے پاس ولبسر آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہو کدھر دیکھ رہے ہو کہاں نہیں دیکھنا چاہیے اور کہاں دیکھنا چاہیے اور کہاں نہیں دیکھنا چاہیے اور دل کے بارے میں بھی سوال ہو تو جو باتوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں خوف یہ ہے جو اس فضیلے سے محروم ہو جائیں گے اچھی بات نمبر ایک نمبر دو قوی صنعت کے ساتھ یہ بات کتب تاریخ میں موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کون تھے مدینے میں جب آپ سب سے پہلے مدینے میں آئے تو آپ کے میزبان کون تھے آپ کن کے یہاں مہمان بنے ابو ایوب انصاری یہ میں کنفارم کر چکا ہوں. تحقیق کر چکا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مدینے سے مصر کا شک سفر کیا سی وی سی حد تقریباً ایک مہینے کا کیا پھر دنیا بلا جو دنیا میں کسی عیب کو کسی کے عیب پر کسی مسلمان کے ایب پہ پر پردہ پر دا ڈالے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پر پردہ دا ڈال دے دنیا میں بھی رسوا نہ کر اور آخرت کی رسوائی سے بھی ہمیں بچا نمبر دو توبہ لفظ توبہ کا مادہ کیا ہے تاواب با. جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء آخری درس میں ہوگی یعنی سب سے آخری میں اس کا ذکر ہے اسی میں بتا رہا ہوں فرض توبہ کے مانا رجوع ہونا تواف تواب مانے بہت زیادہ رجوع ہونے والا تو بندے کی طرف جب نسبت ہوگی توب کی تو اس کا کیا معنی ہے اور اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا کیا مانا اللہ بھی تواب تو الرحیم ہے تو الغفور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے ایک مجلس میں کم سے کم سو بار پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود کی روایت عبداللہ بن عمر کی کنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلس میت امر رہا فرلی بتائیے تو آب الغفور ایک مجلس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم سو بار یہ دعا پڑھتے تھے اے میرے رب میری مغفرت اے اللہ میری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول کرنے والا اور اے اللہ تو مغفرت کرنے والا اللہ کی طرف جب تو کی نسبت ہوگی تو معنی ہے اور سے سنو اللہ کی طرف جب توب توبہ کی نسبت ہوگی تو سے کیا معنی ہے بولیے نمبر ایک نمبر ایک فتاب اہل جیسے اللہ نے حضرت علیہ اسلام کے واقع میں بتایا كَلِمَاتٍ کا لائی اس کے بعد ان حکومت وقت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کن کلمات کا علقہ ہوا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی یعنی توبے کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ کسی کو توبے کی طرح توفیق دے یعنی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ اللہ کی طرف پلٹ دے توفیق دینا اللہ کی طرف اپنی طرف آنے کی توفیق دے یہ پہلی چیز ہے یعنی یہ اللہ ہے نمبر ایک نمبر دو بندے کو اللہ توفیق دے نمبر دو اور جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے تو کہا فتاب ارے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائے لیکن جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوگی بندے نے توبہ کی تو اس کے معنی تاب ای اناب اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کی طرف رجوع ہونا تو توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے جناب استغفار کا تعلق ماضی سے ہے پاس سے اور توحبے کا تعلق مستقبل سے ہے یعنی جو گناہ ہو گئے اللہ اس پر پردہ ڈال دے اللہ اسے تو چھپا دے تو اس پر ہمیں گرفت نہ کر میں اب وہ گناہ نہیں کروں گا اور توحبے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مستقبل میں جو گنا ہو گیا میں اس سے بچنے والا ہوں اب وہ میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں اس لیے طرف نے کہا کہ استغفار کا تعلق زبان سے ہے جو کتاب میں ہے اور توبے کا تعلق قلب سے ہے دوسرا فرق یعنی زبان سے انسان اللہ سے معافی مانگی اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں ہماری مخد کر اور دل اس کی طرف متوجہ ہو یعنی انسان دل سے اللہ کی طرف مائل ہو اپنی گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو اور یہ سمجھے کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ جو ہوا نہیں کروں گا تو اس کا تعلق قلب سے ہے یعنی زبان اور دل دونوں کے مجموعے کا نام توبہ استغفار اللہ اکبر استغفار سے متعلق جو سیرے تقریباً قرآن میں استعمال ہوئے کم سے کم چوبیس بار 24 فور مرتبہ چوبیس بار یعنی چوبیس بار استعمال ہوئے الفاظ کس کے استغفار کے جو الفاظ آئے اور اس سلسلے میں استغفار کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے ایک دو فائدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دنیا کے بہت سارے مسائل اور دنیا کی بہت ساری مصیبتیں جان کی تکلیف مال کی تکلیف پیسے کی تکلیف امن و شانتی سے محرومی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا یعنی جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کا علاج استغفار میں بتایا گیا کس میں بتایا گیا جی استغفار میں اللہ پہلا فرماتا ہے سورہ خود کے آغاز میں فضم توبہ فضل فضل فضل. اور استغفار کرو گے تو اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا کیا کرے گا اچھی زندگی کا کیا مطلب ہو؟ سب سے اچھی زندگی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کرے گا ایک اچھی زندگی ہے کہ اللہ کو شادہ روسی فرمائے گا. اچھی زندگی یہ ہے کہ اللہ قناحت ادا کرے گا اچھی زندگی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ادا کر دے گا اور اچھی زندگی یہ ہے کہ اللہ اچھا اور اچھ سچا خواب دکھلائے اور اچھی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا ان اللہ حب البین اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے لہذا توبہ اور استغفار اللہ کی محبت کا سبب ہے اگر آپ اپنی کفیل سے محبت کریں تو یہ کوئی اتنی شرف کی بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے پتی ارب پتی ہو کر کے فقیر سے محبت کریں ہے نا بھائی کہ فلاں اتنا بڑا آدمی ہے پھر اپنے بھائی سے محبت ہے جیسے آج میں سمندر کے کنارے گیا ٹالنے کے لیے ایک ہمارے سعودی بھائی کو دیکھا ماشاءاللہ گاڑی سے اترے اور اس بے وارفتگی کے ساتھ اور اس بخودی کے ساتھ اپنے بھائی سے منقطعات کیے ایسا لگا کہ سو سال کے بعد ملاقات ہو اور اتنی محبت کہ ایسا لگا کہ جس آدمی سے وہ مل ہے جس اجنبی سے یہ اس کا شاگرد ہے یہ اس کا شیخ ہے واللہ رہا رشک آیا ایسی محبت میں یہ بغیر دلوں کی صفائی کے نہیں ہو سکتا سبحان اللہ تو آپ اونچے مقام پر جا کر کے کسی ادما آدمی سے محبت کرو یہ بہت بڑی بات اس کے لیے شرف تو ہم اللہ سے محبت کریں یقیناً یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے لیکن اللہ اگر ہم سے محبت کرے تو یہ سب سے بڑے شرف کی بات ہے نا یار ان اللہ تغبد اللہ تومہ کرنے والوں کو اور پاکی یعنی جو جسم کے اعتبار سے بھی پاک ہو اور دل کے اعتبار سے بھی پاک ہو اللہ ان سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت ہے توما اور استفار کا عظیم ترین فائدہ جو سورہ انفال کے اندر مشہور آتے کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وما خیال الله خیال اللہ محض اللہ, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ دو امن کے پروانے ہیں پروان امن امن و شانتی کی دو ضمانت ہے دو چیزیں جب تک رہیں گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہے تو اللہ کی گرفت سے وہ قوم محفوظ رہے گی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے لیے دو امان اتارا اور عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ پہلا امان تو اللہ نے اٹھا لیا لیکن دوسرا امان ہے اللہ نے فرمایا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قوم میں موجود رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا نمبر ایک نمبر دو جب تک کہ وہاں کے لوگ توبہ اور استغفار کریں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کہا کہ پہلا ہمان اللہ کے نبی کی ذات تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سرخت ہو گئی اسی لیے انبیاء کرام جب تک جس علاقے میں رہے اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آیا جب تک اللہ نے ان انبیاء کو وہاں سے ہجرت کی تعلیم ندی قوم نو پہ عذاب آیا جانے کے بعد قوم لوت پہ عذاب آیا لوت علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم صالح قوم شعب سب پہ عذاب آیا وہاں سے نکلنے کے بعد اور اسی لیے مکہ کے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کیا جب مکہ سے مدینے کی ہجرت کی وہ اللہ کا عذاب آ جاتا لیکن مکہ میں عذاب نہیں آیا بدر بھی عذاب آیا مکہ میں عذاب نہیں آیا بلکہ کہاں آیا کیوں اس لیے کہ مکے میں ایسے لوگ تھے جو توبہ اور استغفار کرنے والے تھے یاد رکھیں ایمان والے موجود تھے یہ آباز کفار بھی استغفار کرتے تھے جس کے بعد آسار اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے شیر کے باوجود سمجھو گی بات نہ شیر کے باوجود بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ جو عذاب آنے والا ہے توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ عذاب روک لیجا اور یہ عذاب کی اللہ نے تین صورتیں بتائی ہیں قرآن میں آسمانی بجلیوں کا آدھیوں کا طوفان کا, کا اولے گر رہے ہیں پتھروں کی بارش اللہ اکبر حدیث آخری زمانے زمینی عذاب زلزلے آ رہے زمین پھٹ رہی ہے ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہمارے علاقے میں زمین پھٹی یہ بھی نئی رپورٹ ہے اور ایسا دھواں نکلا کہ پورے علاقے میں چھا گیا لوگوں کا راستہ بھی نہیں ملتا یہ بھی عذاب ہے نا سلزلے کا اداب یا اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں بانٹ دیں بعض کو بعض پہ مسلط کر دیں یہ بھی عذاب ہے لیکن توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ آسمانی عذاب سے بھی بچائے گا ایک زمینی عذاب سے بھی بچائے گا دو اور اللہ اختلاف والے عذاب سے بھی بچائے گا کیونکہ اللہ کے کی نبی کی حدیث ہے اور رحمت ان عذاب حدیث صحیح ہے اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ اللہ کی رحمت و انعام ہے اور اختلاف اللہ کا عذاب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈالے گا اور جب ہم توبہ اور استغفار نہیں کریں گے اللہ ہمارے اندر نفرت ڈال دے گا دلیل یہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے السلام علیکم تمام تحریت ہے کون سلام چاہیے تھے سلام کی تکمیل کیسے ہوتی ہے بھائی مسافے سے ہوتی ہے ابو داود کی روایت اللہ غفر اللہ علی سلاد وسلام جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مسافر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حمید اللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے ہاتھوں کے نکالنے سے پہلے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے مسافر کے وقت لنا و یکل پڑھنے کے بہتر ہمیں حرام نہیں کرتا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ استغفار یہ سبب محبت کا اسی لیے اللہ کے نبی وسلم حدیث ہے خارصور گھر والے یاد صحیحہ جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ ان کے اندر نرمی اور محبت داخل کرتا ہے اس کا مطلب ہے جب اللہ گناہ کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے اور عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو فطروں میں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی اور محبت سے کیا کر دیتا ہے محروم کر دیتا ہے میرے بھائیو استغفار کے بہت سارے کلیمات قرآن اور حدیث میں تو آپ کو ہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم کی دعا ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا رب اغفر و و و دخل فرلی ولی والی لیکن اللہ نے اپنی نبی کو استغفار کا حکم دیا سبحان اللہ بکر ربر و رحم و اند خیر راہ ذرا غور سے سنیے اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما یا اللہ نے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا اپنی نبی کو حکم دیتا ہے تو وہ چیز سب سے افضل ہوتی ہے لہذا ہمارے لیے بھی یہی فضیلت والی دعا ہے کہ ہم بھی ربرحمت بہت عظیم دعا نمبر ایک نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعلیم دی اگر ہم وہ استغفار پڑھیں گے تو اللہ ہمیں جسمانی بیماری سے بھی بچائے گا روحانی بیماریوں سے بھی بچائے گا اختلاف اور فطے سے بھی بچائے گا روزی کے دروازے بھی کھول دے گا نیز آپ نے جس صحابی کو تعلیم دی آپ نے فرمایا یہ ایسی دعا ہے یہ ایسا استغفار ہے تو ان نہ تجما کا دنیا کا واقعہ تک یہ وہ استغفار کی دعا ہے اگر یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی جمع کر دے گا سمجھ میں بات یہ کتنا بڑا آفر ہے بھائی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی سربلندی سنیے دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی وہ دعا کیا مسلم شریف میں کون بتائیں گے مسلم شریف کے اندر اللہ فرلی اس کے بعد ورحمنی اس کے بعد وہ اس کے بعد ورزقنی اور بادر بات میں مسلم گلاوت اللہ ورزقنی وجبرنی ورفعنی وہ دعا ہے آپ میں دیکھ لیجئے گا آپ نے فرمایا کا ساری کو اللہ جمع کر دے گا اور بعد روایت میں آپ نے فرمایا دنیا والا آخرا آپ نے فرمایا جس کو میں نے یہ جو دعا کی تعلیم دی ہے اس کے دونوں ہاتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے کیا ہو گئے بھر گئے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے اللہ نے مالا مال کر دیا یہ نہیں کہ مالہ مال ہو جائے گا دونوں میں فرق ہے ہو جائے گا اور ہو گیا دونوں میں فرق نہیں ہو جائے گا نہیں مستقبل میں ہوگا اگر کرے گا تب اور ہو گیا کہ مطلب یقینی ہے اس دعا کی تعلیم دی اور وہ صحابی نے اس پڑھنے کا یقیناً اہتمام کیا ہوگا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی جمع کر دی تو لہٰذا ہم کو اور آپ کو بھی کم سے کم یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ ہمد پھر لیور ہمنی وہ دینی وافینی ور نہیں تو کم سے اللہم ہمد پھر لیور ہمنی وہ دینی اور اگر نہیں ہو تو دونوں سجدے کے بیچ میں بہت سارے لوگ جناب نماز پڑھتے ہیں تو بہت تیزی میں پڑھتے ہیں فاسٹ فاسٹ پیسنجر نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سو کلو میٹر کی رفتار میں سو کلو میٹر کی رفتار میں نماز پڑھ رہے ہیں کام کریں گے تو بہت سستی سے کریں گے سوئیں گے تو بہت جلدی سوئیں گے اٹھیں گے تو بہت دیر سے لیکن جب نماز پڑھنا پڑے گی تو شیطان اتنا زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے کہ خوشبو خودو کو خراب کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اتنی تیزی میں روکو سجدہ جھٹ جھٹ جیسے ہم نے شیخ سفیر سے سنا رحمہ اللہ بعض لوگوں کے بارے میں جو جلدی نماز پڑھاتے ہیں کہاں ایسا لگتا ہے گویا کہ مشین سے نماز پڑھا رہے ہیں سمجھداری بات نا بتائی ایک سجدہ بھی نہیں کیا جب تک کہ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہر چیز پہ اطمینان ایک سجدہ کرو اطمینان سے بیچو پھر اس کے بعد دعا پڑھ لو تب سجدہ کرو تو دونوں سجدے کے بیچ میں یہ دعا ہے کہ اللہ عمدہ فر لی ور ہمنی واہ دینی کتنی عظیم دعا ہے بھائی جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی دنیا اور آخر کی بھلائی سے نوازے گا یا نہیں نوازے گا جو نہیں پڑھے گا وہ محروم ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ استحبار کے چند الفاظ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اختصار سے بیان کیا نیس ابو داود والی جو مشہور روایت استغفر لا الہ الہ الہ بہت مشہور بات کہ بڑے بڑے کبیر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا یہاں تک کہ اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو جس پر اللہ کا غذب اور غصہ ہے اتنا بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا میں شہر گلبرگا کے ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ایک شخص کافی دنوں سے سود کے میں مبتلا تھا اور جب تک مبتلا تھا نماز کی تعلیم نہیں نماز کی روحانیت نہیں تھی ہمیشہ ہم اس کو تاکید کرتے تھے فجر کی نماز پڑ فجر کی نماز پڑ سخت انداز اختیار کیا سخت سخت لیکن جب اس نے توبہ اور استغفار کیا اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور الحمدللہ للہ ابھی چند سال پہلے عمرہ بھی کیا اور ما شاء اللہ چہرے پہ سنت نبی کی روشنی بھی نمودار ہو گئی اس نے مجھ سے کہا ابھی میں آ رہا ہوں ایک کروڑ کا قرضہ ادا کر کی. اور وہ سارا قرضہ میرے سود کا تھا میں نے توبہ کیا اللہ سے رویاں گیڑ گڑایا اور میں نے یہی دعا پڑی ولہ اللہ, اللہ, اللہ کہا میں ہمیشہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے قرضوں کو ادا کر دیا ساری پریشانیوں کو دور کر دیا سالہ سال سے جن کے پاس پیسے تھے سب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے اور میں ابھی ادا کر کے آپ سے ملاقات اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے یہ استغفار یہ جشن مبین ہے فتح مبین کا جشن فتح مبین کی بشارت ہے اس لیے جو حدیث حسن درجے کی جائے اللہ مخرجا جو ہمیشہ استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے دلوں کی تنگی سے دماغ کی تنگی سے روزی کی تنگی سے ملک کی تنگی سے ہر طرح کی تنگی سے اللہ نکالے گا اور اللہ ہر مستقبل کے خطرات کو دور کرے گا اور اللہ بلا شان و گمان جہاں تک جہاں تک انسان کا ذہن نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا یہ استغفار کے اوپر ہے میرے بھائیوں تو بہرحال توبہ اور استغفار کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے بے شک لیکن چند ایسے اوقات ہیں جن میں توبہ اور استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی مثال کے طور پر شریف پڑھنا تو ہمیشہ ہے ذکر آ رہا ان شاء اللہ مثال دے رہا ہوں قیامت سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر دروت پڑتا ٹھیک ہے اور جتنا کثرت سے دروت پڑے گا اللہ اس کے غم اور ہم کو اور فکر عالم کو دور کر دے گا سیوا نان آنے والا خاص جگہ بھی تو ہیں کا جن میں کا دن. ان... ان افضل کا دن ہے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اللہ حضور. سید الام ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ جمعہ دن اور جمعہ کی رات میں کس سے میرے اوپر درد پڑو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام وقتوں میں بھی درود کی فضیلت ہے لیکن جمعہ کے دین اور جمعہ کی رات میں درود پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے جس کا بیان آئے گا اسی طریقے سے استغفار کرنے بھی کرو لیکن خاص ایسے اوقات ہیں جن میں استغفار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جن میں پہلے نمبر پر بولیے دو تو بناے جزاک اللہ خیبلس صبح کے وقت استغفار کرنا یعنی تحجد پڑھ لے اور اس کے بعد اذان سے پہلے والا جو وقت اس میں کیا کریں سہر اسی کو کہتے ہیں نا بھائی اسی میں اسی آتی ہے سہلی جو آتی ہے تو سہروفی فی سہور برقا یعنی رات کے آخری حصے میں اذان سے پہلے استغفار کیا جائے اللہ کو زیادہ بہت پسند ہے کہ آپ عمل بھی کرو اور عمل کے ساتھ استغفار بھی کرو تحجد کی نماز بھی پڑھو اور آخری میں کیا کرو استغفار کرو یہ اللہ کو وعدہ بہت پسند ہے بل مستقفر یہ سب سے ہے اسی طریقے سے استغفار کا ہم اوقات میں کلب الحمد اللہ لی یہ آپ کا پڑھا کرتے تھے حضرائشہ ربی کا وسطہ صرف انکان طبعبا کے نظول کے بعد اسی طریقے سے نمبر تین کوئی بھی گناہ ہو جائے اور انسان دو رکعت نماز پڑھ کر کے توا اور استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو فیصلہ ہر فیحم تو ہو تم یوسلی کہہ دینا فیستہ فر اللہ اللہ, اللہ او کا فر یعنی کسی بندے سے گناہ ہو اور اچھی طرح وضو کرے اچھی کا مطلب کیا ہوا چار بار دھوئے یا دس بار ہر آجمت کو کتنی بار زیادہ سے زیادہ تین بار ہی نہیں اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے توبہ اور استفار کرے سجنے میں دعا کر رہا ہے تنگو میں دعا کر رہا ہے جو دعا ثابت ہے اور پھر تیاد و درود کے بعد دعا پڑھ رہا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کے بعد تو اشتخار کرنا ہے. اسی طریقے سے جو, م... جو افضل اوقات دعا کے ہیں جن کا تذکرہ جو اوقات ہیں دعا دعا کے قبولیت کے اوقات اوفر ہے مثال کے طور پر موبائل تو ہمیشہ ملتا ہے لیکن کبھی کبھی اوفر آتا ہے ہزار ریال کا موبائل دو سو ریال میں بھی مل سکتا ہے جو گاڑیاں پچاس ہزار ریال میں ملتی تھی ایسے حالات آئے کہ دس ہزار میں بکی ہیں بکی کی نہیں بکی آفر ہے یا نہیں ہے تو اسی طریقے سے کچھ آفر ہے ایسے کہ توبہ اور استغفار سو اللہ کو پسند ہے لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں توبہ اور استغفار کی فضیلت کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تعالی اس کی اور اس کو اللہ قبول بھی کرے گا زبحان اللہ کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں اضافہ ہوگا کچھ ایسے اوقات ہیں انہی میں سے وقت ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا ہے مسجد میں داخل ہوتے مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھنا چاہیے جی معلوم ہے ایک دعا تو بخاری مسلم کیا جہل کریم سلمان قدیم نے شیطان جب یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کا تعفید زمینی سائر علیم پورے دن یہ ہم سے بچا لیا گیا سیف ہو گیا اور اس کے بعد اللہ فر علی دونوں اس کے بعد وقت اہل ہی ابو آبر رحمت یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی توبہ اور استغفار ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی توبہ اور استغفار ہے اسی طریقے سے آپ خزائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ارے بھائی داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم اودی اللہ عمینیہ ادبی کے علاوہ بھی اودب باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں باؤد کی روایتیں لیکن افضل کیا اللہ ہم تو آپ شیطان سے بچیں گے نا ٹھیک ہے دعا پڑھ کے اس لیے جاتے ہیں کہ بعض روایت ہے کہ جو انسان دعا پڑھ کے نہیں جاتا فعین شیطاندم شیتان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے دعا پڑھ کے گئے خبی جینوں جینیوں سے اس لیے اکثر جنوں اور شیطان کا حملہ جو ہوتا ہے پیشہ پیخانے میں ہوتا ہے اور ان لوگوں پر جو دعا پڑھ کے جو دعا پڑھ کے آپ دیکھے ہوں گے کہ جو خیالات کہیں نہیں آتے ہیں وہ سارے گندے خیالات کہاں آتے ہیں دفتر قادیان میں آتے ہیں قادیانی آفس معلوم ہے کہ نہیں نہیں معلوم تھک جاتے دفتر قادیان معلوم ہے یا نہیں ہے مرزا غلام حمد محمد قادیانی کی موت کہاں ہوئی تھی اعدب باللہ اللہ اسی بدترین موت سے بچان سے جی لیٹرین ہوئی تو اس کو ایک ضرب المسل بن گیا فریز بن گیا یہ دفتر قادیان تو جاتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے لیکن جب اس سے فارغ ہو تو کیا پڑھے کا کیا پڑھیں تو یہ چند اہم اوقات اس کے علاوہ بھی بہت سارے مخصوص مقامات ہیں جہاں پر استغفار کی فضیلت ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہ استغفار جو ہم کریں گے مغفرت یہ سندھوں کے لیے ہے یا سندھو مرد دونوں کے لیے اس کا جواب یعنی یہ استغفار صرف اپنے لیے کریں گے یا دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں بولیے جلدی جلدی اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اس میں لائیں پانی ہے نا پانی ہے اب میں نے ایسے کیا جیسے اس میں پیا تو میری پیاس بجھی اگر ہم پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں مولوی تم نے پانی پیا تو ہماری پیاس نہیں بجھے گی تو تم استغفار کرے گا تو ہمیں کیسے فائدہ ہوگا نا تو ہم کہیں گے یہ تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ کھانا آپ کھائیں گے تو پیٹ میرا نہیں بھرے گا پانی آپ پیئیں گے تو پیاس ہماری نہیں بجھے گی کپڑا آپ پہنیں گے تو جسم ہمارا نہیں ڈھکے گا قرآن آپ پڑھیں گے اور ہم کو نہیں ملے گا یعنی عمل آپ کریں اور سواب ہم کو مل جائے یا عمل ہم کریں سواب آپ کو مل جائے یہ کہیں کہ پڑھ کر کے بخشنا کیا کہتے ہیں پڑھ کر کے میں فنا کو بخش رہا ہوں کیا پڑھ کے بخشنا بھائی کیا پڑھ کے بخشنا قرآن پڑھ کے بخشنا دس ہزار ختم ہم نے اپنی اما کو قرآن بخش دیا نا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بخشنے اللہ کس کا نام غفار ہے بخشے گا کون جو غفار وہی نہیں بخشے گا جو غفور ہے وہی بخشے گا نا جو غافر وہی بخشے گا تو اللہ تعالیٰ غفار غفور ہے نا تو کیسے بخشے گا اللہ فرماتا ہے کو کون بخشنے والا ہے اللہ ہی بخشنے والا ہے تم کو بخشنے کا کیا حق ہے ٹھیک ہے تم پڑھ کر کے بخشنا نہیں ہے بے شک لیکن ہم بخش نہیں رہے بلکہ اللہ سے بخش اس کی دعا کر ہم کس سے مانگ رہے ہیں فرق ہے قرآن پڑھنا اور یہ کہنا کہ میں فنا کو دے رہا ہوں میں نے دے دیا اور ایک یہ کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی سب کچھ کرنے والا ہمارا بھائی ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما ہے نا اس کی مصیبت کو دور فرما دونوں میں فرق ہے کہ ایک ڈائریکٹ دے اور ایک اللہ سے کہیں دینے کے لیے دونوں میں فرق ہے تو یہ ہم ڈائریکٹ پڑھا کر کے یہ ٹرانسفر کر دیا کہ فلاں کو اتنا ختم قرآن دے دیا یہ اللہ نے کوئی کمپیوٹر نہیں دیا کہ آپ ٹرانسفر کر دو کیونکہ ہم دیا بدنی لیکن دعا کر کے بس دعا کرنا بخشنا نہیں بھی کہ اللہ سے بخش مانگنا کہ اللہ فلاں کو بخش دے یہ دلیل قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے بے شمار دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ربرلی ولی والے دیا اس کے بعد منی اللہ ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ایمان والوں کو بخش دے اور ہمارے لیے بھی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات الک ال فلاح الق المین امین الدین حسن بسن الدین حسن باب الرحیم حسن جس نے زکر البانی في بسن الدین حسن جس نے ہر ایمان والے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اللہ تمام ایمان والوں اور ایمان والوں کی مغفرت فرما تو ہر ایمان والے اور ایمان والیوں کے برابر اللہ اسے ایک نیکی ادا فرمائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کے بخشنا اور مغفرت کی دعا کرنا دونوں میں فرق ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بخشنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے فلاں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے کسی کو کوئی سامان دے دیا دونوں میں فرق ہے میرے بھائی تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ استغفار ہندو کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرحش راط نمبر دس میں فرمایا ہماری بھی مغفرت فرما ہم سے پہلے ایمان والوں کی بھی مغرت فرما اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی درزینہ اور بوسن بھی ہم سے پہلے ایمان والوں کی مغفرت فرما یہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو ہے نیز اللہ کی نبی کی حدیث ہے دعوت المرسلم استداب صحیح مسلم دعوت المر مسلم استداب اندراس ملکل اللہ نے ہر اس بھائی کے سر کے پاس ایک فرشتے کو متعین کر دیا ہے جو پیچھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی دعا کرے یا دنیا افرت کی بھلائی کی دعا کرے اب ہم نے دعا کی اللہ فنا بھائی کی مغفرت فرما فنا کی پریشانی کا دور فرما فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور اللہ تمہاری بھی پریشانی دور فرما سبحان اللہ نمبر دو نمبر تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اسی طرح مرد مردوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی ہندو کی مقصد سے متعلق بے شمار زلیلیں موجود ہیں لیکن مرنے کے بعد آپ نے مقفرت کی دعا کی ہے اس کے نام پر قرآن خانی نہیں کی آپ نے فاتح نہیں کی آپ نے سیدھا نہیں کیا آپ نے چہلو نہیں کی بلکہ آپ نے مرنے کے مرنے سے پہلے بھی دعا فرمائی مریض ادھر حرد ہضر تمل مریض اولمی فقولو خیرہ جب مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ یا مرے ہوئی آدمی کی عادت کے لیے جاؤ تو خیر کی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پرامین کہتے ہیں کوئی مریض کو دیکھنے جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کی پیشانی ہاں ہاتھ رکھو اور کہو لاباس اتا ہو رہ ان شاء اللہ اور ترمیدی حضیم رب العظیم ان میں اللہ سے سوار کرتا ہوں جو عرش عظیم کر ہے اللہ تمہیں شفا دے اگر اس کی موت مقدر نہیں ہے حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ یقینا شفا عطا فرمائے گا تو یہ دعا پر کون عمل کرے گا بھائی اور بخاری کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی یا مریضوں کی آدت کرتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے بھائی ذرا بولو جلدی اللہ ہم ربنس وشبند شفا اللہ چلیے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی موت ہو جائے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے آپ نے مرے ہوئے آدمی کے لیے جب روح نکل گئی تو آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے دعا کیا اس کے نام پر فاتحہ نہیں کیا آپ نے جب سے کل نہیں پڑھا آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھا آپ سے بہتر کوئی قرآن پڑھ سکتا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد زد جناس المین ان کے گھر کے لوگ چیخو بکار کرنے لگے تو آپ نے کیا کہا اللہ تدان فل خیر تم اپنے اوپر خیر کی دعا کرو کیوں اس لیے چیخو بکار کرو گے یا چیخو بکار کرو گی عورتیں تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا اور پھر آپ نے کیا دعا کی حضرت ابو سلما کے لیے یاد رکھی مرنے کے بعد جب انسان کی روح کر جائے تو سب سے پہلا کام کیا ہے اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے اس کی آنکھوں کو نمبر ایک جس طرح آپ نے حضرت ابو سلمہ کی آپ کو بند کیا نمبر ایک نمبر دو آپ نے دعا فرمائی کیا اللہ اکبر مرنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کی دعا کرنا ہے بھائی یاسین پڑھی جا رہی ہے پل پڑھا جا رہا ہے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے کہاں گئی ہوگا آسان بھی نتیاں کہتے ہیں نزح من لا جب کوئی قوم کسی بدت پر عمل کرتی ہے یعنی سنت کے مقابلے میں کسی نئے طریقے پر عمل کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بہت ساری سنتوں کو بہت ساری سنتوں کو اٹھا لیتا لہٰذا مرنے کے بعد یہ دعا کرنا اللہ, اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے ہدایت یافتہ ان کے درجات گولن فرما ان کے بال بچے میں ان کا بہترین جانشی بنا دے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی مخفرت فرما وہ وفسح اللہ نوفی قبری یہ دعا ہے اللہ اس کے قبر میں کوشاد نہیں ادا فرما وہ نوی فی اور اللہ اس کے قبر کو منور فرما یہ دعا ہے میرے بھائی مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا ہے بہرحال اپنی گفتگو کو بہت ہی اختصار سے کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ استغفار کرنا کس کی علامت ہے ذرا یاد کریے توبہ اور استغفار کرنا مومن کی علامت ہے اور توبہ اور استغفار نہ کرنا یہ منافق اور مشیر کی پہچان ہے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ کس کی علامت ہے مومن کی اور جو استغفار سے بھاگتا ہے وہ کس کی علامت ہے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہافرحیم اگر جنہوں نے اپنی جانوں بے سنمی کیا یہ منافقین اگر یہ آپ کے پاس آتے یعنی آپ کی زندگی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آتے اور آپ سے پہلے اللہ سے استغفار کرتے کس سے مفصرت مانگتے اللہ سے مفصرت مانگتے اللہ اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مففرت طلب کرتے تو اللہ سے توا پر رحیمہ پاتے یعنی اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرتا اور اللہ ان پر رحم بھی کرتا اس لیے کہا گیا وہ سفیر لکم رسول اللہ لبو عربو سمائی تو جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی تمہارے لیے مقصد کی دعا کریں گے وہ بھاگتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ مومن آدمی اپنے چھوٹے گناہ کو سمجھتا ہے گویا اس پر پہاڑ گر گیا اور منافق بڑے بڑے گناہ کو سمجھتا ہے کہ گویا اس کی ناک پر اس کی ناک پر کیا بیٹھی ہے مکھی بیٹھی بخاری شریف کتاب التوبہ تو ندی اللہ تعالیٰ حضرت بن فرماتے ہیں مومن آدمی چھوٹا گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس پر گر گیا ایسا سمجھتا ہے کہ پہاڑ اس پر گر گیا اور منافق آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے گویا کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے پہ گناہ کرتا لیکن احساس ختم ہو جاتا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا اور منافق کے مقابلے ایمان والوں کا دل سینڈہ ہوتا ہے چھوٹی غلطی کی وجہ سے ان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نسرت و حسنت ہو وسرت و سید و فضا ر میں جس کو نیکی کرنے سے خوشی ہو اور گناہ سے تکلیف پہنچے یہ ایمان کی علامت یہ کس کی علامت ہے ایمان کی علامت نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم کے اندر بیان فرمایا ان مشرقین مکہ کے بارے میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو ظلم کیا آپ کو آپ کے ماننے والوں کو مکہ سے نکالا کہا کہ ایت ہو یو فر لہ قد قدسلف اگر یہ باز آ جائیں یعنی اگر شرک سے باز آ جائیں تو استغفار کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا لیکن اگر یہ توبہ اور استغفار نہیں کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا اسی لیے بہت واضح دلیل ہے کہ استغفار یہ مومن کی علامت ہے اور توبہ اور استفار سے بھاگنا یہ مشرق کی پہچان ہے دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث مشہور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے سوال کیا. کیا سوال کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ابن جدہ ابن جدہان جو جاہلیت کے زمانے میں رشتوں کو جوڑتے تھے معلوم ہے رشتوں کو جوڑنا من احباس رحم جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے اور اللہ اس کے عمر میں برکت دے اس کو کیا کرنا چاہیے سیلا رحمی کرنا چاہیے رشتوں کو جوڑنا چاہیے ماں سے رشتہ باپ سے رشتہ اچا سے رشتہ ماموں سے رشتہ اچھا اچھا سے رشتہ بتیجے سے رشتہ خاندانوں سے رشتہ دو بہت ساری فضیلتیں تو کہاں کہ یہ رشتوں کو جوڑتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور آپ کو معلوم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کی فضیلت تو معلوم ہے آپ کہ قیامت کے دن جیسے رمضان ابھی آ رہا ہے نا بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں افطاری کراتے ہیں اس کی کتنی فضیلت باد سلف کہتے ہیں کہ میں دس مسکین کو کھانا کھلاؤں یہ میرے نزدیک دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے سمجھ میں آئی بات دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ زیادہ محبوب ہے ہماری نگاہ میں کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں دلیل کیا ہے بھائی اور سے دلیل دلیل اردو شہید ہے کھانے کی محبت کے باوجود کھانے کی خواہش کے باوجود ضرورت کے باوجود وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کس کو کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو تین کو مسکین یتیم اور قیدی اس کا فائدہ کیا ہے اللہ نے جو دنیا میں کھانا کھلائے گا اللہ قیامت کی برائی سے اور قیامت کی بے چینی سے اللہ اسے بچائے گا قیامت کی بے چینی اور قیامت کی پریشانی سے اللہ اسے کیا کرے گا چائے گا جب لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت کرے امن عطا کرے گا سکون عطا کرے گا گھبراہٹ کو دور کر دے گا اللہ ہم کو اور آپ کو اسادت نصیب فرمائے نمبر ایک نمبر دو غلط کا اللہ نہ تازگی عطا کرے گا چہرے پہ تر تازگی عطا کرے گا سبحان اللہ ابھی مثال دیتا ہوں اور اللہ دلوں میں خوشی دے گا مثال کے طور پر ایک مسکین ہے جس پہ ایک ریال ملتا ہے اور اچانک پانچ کا نوٹ دے دے ایسا ہوا ہے ہمارے ایک شیف ہیں جو آتے ہیں ریاض میں درد دینے تو اسے یہی ہوتا ہے کہ دیکھتے نہیں اور کم سے کم ان کے جیب سے جب درست دیتے مہینے میں ایک دفعہ درس ہوتا ہے کم سے کم کتنے کا نوٹ نکلتا ہے بھائی جی تو جس کو ایک ریال ملتا ہے اور ایک ریال کی جگہ پانچ سو کا نوٹ نہیں ملے گا تو کتنی خوشی ہوگی چہرہ تر و تازہ ہوگا کہ نہیں بڑی خوشی ہوگی نا. ابھی ایک آدمی بھوکا ہے چار دن سے پانچ دن سے یا دو دن سے اگر کھانا کھلائیں گے تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر تر و تازگی آتی ہے نمبر ایک دل میں بھی خوشی ہوتی ہے تو یہی معاملہ ہے جس طرح تم نے کھانا کھلایا اس کا چہرہ روشن ہو گیا اور دل میں خوشی ہوئی اسی طرح سے اللہ تمہارے چہرے کو بھی روشن کرے گا اور اللہ تمہارے دلوں میں بھی خوشی دے گا تو یہ اتنا عظیم کام یہ جوان کرتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قیامت کچھ ملے گا کہ نہ ملے گا اللہ کے نبی نے فوجداری کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کیوں نہیں فائدہ ہوگا اس لیے کہ اس کا لنک ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہے لہن علم یوم یہ یومن ربیلی خطی آتی اس لیے کہ اس نے سب کچھ کیا دنیا میں کیا دنیا کے لیے کیا دنیا میں کیا دنیا کے لیے کیا کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میری مغفرت شرما اگر وہ قیامت پر ایمان لاتا آخرت پر ایمان لاتا اور آخرت کے ثواب پر عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرتا تو فائدہ ہوتا لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہے چاہے جتنا بھی کام کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جس کا ایمان آخرت پر ہوگا وہ توبہ اور توبہ اور استغفار کرے گا تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جس کا ایمان ہوگا وہی توبہ اور استغفار کرے گا یا جو توبہ اور استغفار کرے گا وہیں ایمان لائے گا توبہ اور استغفار یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ایک مجلس میں سومر مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے تھے اور اس جیسی بے شمار باتیں ہیں جو کتاب میں موجود ہیں میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں نہیں چھیڑنا چاہتا استغفار کا تعلق شخصیت القلب سے کیا ہے کیا مناسبت ہے یعنی اس کا استغفار کا تعلق اس تسکیے سے کیا ہے اب بتا دوں میں آپ تسکیے کے معنی صفائی اور اس کی زید کیا ہے دلوں کی صفائی کے مقابلے میں دلوں کی گندگی نجاست حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کانا دھبا لگتا ہے نا سیاہ دھبا لگتا ہے فنتا بروت القلب اگر توبہ اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اگر بار بار گناہ کرے تو دل پر دھبے پڑ جاتے ہیں زنگ آلود ہو جاتا ہے بلکہ کلّان احلّہ دل زنگ آلود ہو, ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث و مسلم شریف کی طرف سے سن لو بھائیوں عبد اللہ بن امر کی حدیث مسلم شریف کتاب الفید بار بار پڑھو اس حدیث کو اے فیس برف کرنے والوں نیٹ پر وقت ضائع کرنے والوں واٹس ایپ پر وقت ضائع کرنے والوں دوسروں کی زندگی کے بارے میں خبر رکھنے والوں سنو تو صفا اسلام آباد ولا لا ولا اللہ ایک کا دوسرا کا ہوتا ہے دل لگاتار دلوں پر فتنے نازل ہوں گے پیش کیے جائیں گے اور بے شمار حدیثیں کہ دل فتنے نازل ہوں گے برائیاں اوپر سے آئیں گی اشارہ ہے چیننوں کی طرف سے. تو کہا دینوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے چٹائی کی گاڑی کی طرح سے ایک دو لگاتار ایک دوسرا تیسرا تو جس نے ان فتنوں کا انکار کر دیا شہواد اور فتنے دو شکل میں نازل ہوں گے شہوات کی شکل میں اور شہوات کی شکل میں جس نے ان فتنوں کا انکار کر دیا اس کے دل پر ایک روشنی آئے گی اور جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس کے دل پر کالا دھپا لگ جائے گا تو جس نے ان فتنوں کا انکار کیا اس کا دل روشن ہو جائے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی دنیا میں بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بولیے توبا اور اشتخار کیا وہی نے فتنوں سے بچے گا وہی نے فتنوں کا مقابلہ کرے گا اور جس نے ان فتنوں کو قبول کر لیا اس کے دل زنگالود ہو جائیں گے نہ بھلائی کی بات سمجھ میں آئے گی نہ برائی کی بات سمجھ آئے گی نہ برائی کو برائی کہے گا نہ بھلائی کو بلائی کہے گا اس لیے فرما حتیہ یسیر علی قلبین دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے اور اگر اجازت دیئے تو وہ حدیث بھی پیش کر دیں ذرا سا بن عمر بن امر کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے اللہ کے نبی نے فتنت الاحلاس کا تذکرہ فرمایا فطنت الاحلاس کا تذکرہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان کیا کہ فتنے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ ایمان والوں کا گرو الگ ہو جائے گا اور منافقوں کا ان دو قسم دو خیموں میں بڑھ جائیں گے استاد ایمان فستاق اہل ایمان وہ فستاق اہل نفاق ایمان والے الگ اور منافق لوگ الگ جب ایمان والوں کا خیمہ الگ ایمان والے الگ ہوں گے پکے ایمان والے اور جو منافق ہوں گے الگ ہو جائیں گے جب ایسا ہو یوم تجر اوغن الدجال اس دن یقین ہو کر دجال کا انتظار کرو تو فتنے اور بلائی جب نازل ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی اور لوگ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے اور شکار ہو جائیں گے میں نفاق آ جائے گا اور جو ان کا مقابلہ کریں گے ان کا ایمان خالص ہو جائے گا اور مقابلے میں سب سے پہلے اور ہم چیزیں ہیں کہ آدمی توبہ توبہ استغفار کرے تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار کا تعلق تسکیت القلوب سے دلوں کی صفائی سے چولی دامن کا ہے جتنا بھی گناہ کرے لیکن اگر گنا ہونے کے بعد انسان سچے دل سے توبہ اور استغبار کرے تو اللہ دل کے سارے دھبوں کو دور کر دیتا ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ وسلم رات کی نماز میں بھی خصوصی دعا پڑھتے تھے کیا اللہ مخصل قلبی بیما سلجے ولبرات یہ حدیث بخاری پوری دعا کا ایک ٹکڑا ہے اللہ میرے دل کو پاک کر دے برف اور اولے کے پانی سے ونق کل بھی میں نل گناہ کا تعلق اصل دل سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سب سے پاک تھا اس کے بعد وہ کرنل خطایا کما یونک کا سوبل اب اب محنت محنت اللہ میرے دل کو پاک کر دے صاف کر دے جس طرح سے سفید کپڑے پر جب زنگ لگ جائے یا سفید کپڑے پر جب دھبا لگ جائے تو وہ میل کچیل سے جس طرح پاک ہو جاتا اسی طرح ہمارے دل کو پاک کر دے آپ سے پاک دل کس کا ہو سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا تعلق دلوں سے زیادہ ہے اور توبہ اور استغفار کا تعلق بھی دلوں سے زیادہ ہے گنا کا سب سے پہلا اثر دل پہ پڑتا ہے اور استغفار کا اثر سب سے پہلے کس پر پڑتا ہے دل بھی بڑتا ہے دل کی سفائی ہوتی ہے نیز گنا کرنے سے دل بھی بیمار ہوتا ہے اور جو روزی اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہے گناہ کی وجہ سے وہ روزی سے بھی انسان اس روزی سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے <تصفح> <دلوقت> اللہ نے ایک بندے کے حق میں جو روزی مقدر کی ہے اس ہونے والی روزی سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے کس سے ہو جاتا ہے ہونے والی روزی سے بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے تو یہ باتیں چونکہ استغفار سے متعلق کچھ علمی بھی تھی اور کچھ ہماری اصلاح سے بھی متعلق تھی اور کچھ اہل علم کی قیمتی نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام بھائیوں اور بہنوں کو کثرت توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ کتاب بہت ہی آسان اور سرل ہے بلکہ کہا جائے سرل ہے کہ وہ اردو زبان میں بہترین انداز میں ترجمہ ہے اس لیے میں دو تین جگہوں پر تھوڑا وقت لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ کتاب میں جہاں ضرورت پڑے گی تشریح کی وہیں پہ تشریح کی جائے گی اور جہاں تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ رفتار بڑھائی جائے گی تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا دوڑنے کے لیے تیار ہیں اللہ نے کہا جنت کی طرف چلو یا جنت کی طرف دوڑو بولیے کیا ہے دلیل وسار وساریہ جنت سے پہلے مغفرت ہے سبق مسارا مسارح تسابقو بڑھو آگے بڑھو مغفرت کی طرف جنت کی طرف معلوم ہے جب تک کہ مغفرت طلب نہیں کرو گے جنت ملنے والی نہیں ہے تو اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ کس چیز سے ہے استغفار کرنے کی فضیلت کیا بھائی استغفار کرنے کی فضیلت تو اس فضیلت سے متعلق تو الحمد باتیں سن چکے ہیں انشاءاللہ جہاں ضرورت پڑے گی وہیں پہ تشریح کی جائے گی اور انشاءاللہ ان ہم چلیں گے اس بیچ میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو باتیں بتائی گئیں اس سے متعلق کسی بھائی کو اگر کوئی سوال ہو تو ایک دو منٹ میں انشاءاللہ اللہ خلاصہ ہو جائے گا جو باتیں بتائی گئیں اس سے متعلق کسی بھائی کو کوئی سوال ہے اور اگر نہیں تو اس کو لکھ کر کے رکھیے انشاءاللہ بعد میں اس کو دیکھ لیں گے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ بانتے ہیں استغفار کرنے کی فضیلت دیکھیے دراصل ہر آدمی کتاب پہ دیکھ رہا ہے یا آپ لوگوں کو سب کو چائے بھی چائے چاہیے یہ, یہ, یہ چائے جو ہے یہ آپ کے جسم کی خوراک ہے اور استغفار کس کی خوراک ہے اور یہ بہترین وقت ہے آپ کو استغفار کا دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ترجا یوم الجما من بعد العصر الى شمس جمع کے دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے ایک ٹائم رکھا ہے جس میں بندے کی دعا کو اللہ یقیناً قبول کرتا ہے اگر وہ خیر کی دعا کرتا ہے اس گھڑی کو تلاش جمعہ کے دن اثر سے بعد سے لے کر کرتا تو اللہ کے سامنے ہم جو سب سے عظیم چیز پیش کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مخص دے ہماری غلطیوں کو معاف کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے تھے تو کہتے ہیں صاحب کتاب استغفار چائے بھی ہے ایک دو میرے ڈب جائیں شخص مقدمہ کا نام کتاب یعنی یہ دعا کرنے کے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیں معاف کر یہاں پر ایک استغفار ہوتا ہے اور ایک آفو ہوتا ہے ذرا ایک تھوڑا وقت لیں گے آپ آفو افو اللہ کا نام ہے اس لیے کسی کا نام عبد افو افو کی معنی معاف کرنا اب کسی بھائی کو آپ معاف بھی کریں ہاں میرے بھائی میں نے تو تمہاری شان گی کی نا تھوڑا معاف کر دو میرے تمہارا جو ہے پانچ ہزار ریال تھا میں غریب آدمی ہوں میں ابھی نہیں دے سکتا تو اس نے کہا کہ چلو میں نے ڈھائی ہزار ریال معاف کر دیا اور بقیہ ڈھائی ہزار ریال تم کو کیا کرنا پڑے گا جلدی دینا پڑے گا اب آپ نے اس سے ڈھائی ہزار ریال لے لیا اور کہا بکیے ڈھائی ہزار ریال میں نے تم کو معاف بھی کر دیا اب کل ہو کر کے پکڑ رہے تم کو ہوش نہیں ہے تم نے ڈھائی ہزار ریال دیا ہو بکی لاؤ جلدی تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک آدمی کو آپ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اسے آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو معاف کرنا ہوا کہ یا معاف نہیں کرنا ہوا معاف کرنا ہوا یا اس کا مزاق اڑانا ہوا ایک مثال اور ایک آدمی نے آپ کی شان میں گساخی کی اور اس نے آپ آپ کی شان آپ پہ ایک گھنٹے تھپڑ مارا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انح کب تم فعا کیبو بے مت نے اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی کر رہا ہے تم زیادتی کرو اگر تم کو ماں کی گالی دے تو یہ گالی دے سکتے ہو اگر ایک تھپڑ مارے تو تم بھی تھپڑ مار سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کہا کیا ہے وہ امن احفا امن احفا واسلہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یہ بڑی ہمت کے کام ہے یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تیار کی گئی متقیوں کے لیے متقی وہ لوگ ہیں جو یون فکون فسطرا جو خوشحالی میں اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں بولے کاغبین غصہ پی جاتے ہیں وہ حافین لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف بھی کیا اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک تھپڑ مار بھی دیا معاف بھی کیا اور پھر آپ نے تماچا بھی مارا تو یہ معاف کرنا ہوا یا مذاق اڑانا ہوا یعنی معافنے کا مطلب اس کو چھوڑ دینا کیا کرنا بھائی یہ سال تعالیٰ سے آتا ہے یعنی اس کو کیا کرنا اس کو چھوڑ دینا اس, اس کی گرفت نہیں کرنا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی نے فرما آف الحا پانچ الفاظ ہے نا مسلم شریف وغیرہ میں بخاری میں کتنے الفاظ ہے بھائی ایفا ایفا ارجا توفیر عرخا ایفا پانچ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بداڑی کو معاف کرو اس میں سے معاف کرو آپ کر رہے ہیں ہم داڑھی کو معاف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کاٹ بھی رہے ہیں تو معاف کرنا ہوا نہیں نہیں سمجھے ایک آدمی کو آپ نے معاف کیا اور پھر اس کو مار بھی رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے مزاق اڑایا تو یہاں بھی کہا آپ بول لو داڑھی کو معاف کرو تو داڑھی کو معاف بھی کرنا اور پھر داڑھی کاٹنا بھی تو آپ نے داڑھی کے ساتھ مذاق کیا کہنا یہ خیانت ہے یا نہیں ہے جی اب سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر حد تحف وہ مجرمین حد سے آگے بڑھ گئے تو افو کمانا کا ہے حد سے زیادہ آگے بڑھنا افو کمانا آتا ہے درگزر کرنا اور اعفو یہ مزید میں اعفو لوگ داری کو مکمل ماف کر دو یعنی اس کی حالت پر چھوڑ دو اس لیے علامہ نبی کہتے ہیں اللہ ترک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ آپ نے ایک طرف داری کو معاف کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف کے موچ کے کاٹنے کا حکم دیا تو ایک طرف کاٹنا اور دوسری طرف معاف کرنا تو آپ موچ بھی کاٹیں اور داری بھی کاٹیں تو معاف کرنا ہوا چلیے حضرت عائشہ کا قول سبحان اللہ سینت الزال وسیمت السائی اللہ تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ عورتوں کی خوبصورتی کیا چوٹی ہے اور مردوں کی خوبصورتی مردوں کی خوبصورتی مردوں کا حسن و جمال مردوں کا و جلال مردوں کا دبدبا مردانگی بہادری شہامہ کس میں ہے اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو معاف کیا تو اسی طریقے سے معافی کا مطلب ہوا کہ اس کو چھوڑ دینا عفو کرنا درگزر کرنا اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا عفو ہے عبد الفو لہذا اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے ولقاً والعافین انی ناس جو غصہ پی جاتا لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت تیار کی آپس میں یعنی ماسی کے شر اور برائی سے محفوظ رہنے اور ان کے پردے خفا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے انتہائی یا وزاری کے ساتھ درخواست کرنا بھی ہے اور قرآن میں استغفار کا ذکر بکثرت موجود ہے قرآن میں استغفار کا لفظ کتنی بار آیا بول دو بھائی میرے پاس تو نہیں ہے انعام دینے کے لیے اللہ آپ کو انعام دے دنیا بارک اللہ پھر کتنی بار چوبیس بار آیا جا کبھی اللہ عدل نے استغفار کا حکم بندوں کو دیا ہے ان الفاظ میں تمام بندوں کو استحفار کا حکم دیا کیا وسطر الله ان اللہ غفور استفار کرو بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے اور آگے اللہ تعالی نے کبھی اللہ استغفار کرنے یعنی اللہ کا حکم ہے استغفار کرو اور جب اللہ کسی چیز کا حکم دے تو اس کا مطلب کیا ہوا جب اللہ کسی چیز کا آرڈر دے تو کیا ہے اس کا مطلب اللہ جب کسی چیز کا آدیش جاری کرے تو اس کا آگیا پالن کرنا پڑے گا کہ نہیں اس کی تعمیل کرنی پڑے گی نا یعنی اللہ کا حکم ہے استغفار کرو فرض ہے فرض اسی لیے تحیات اور درود کے اندر تحیات اور درود کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ عمین و نفسی غلم یاد رہتے ببکر صدیق کو آپ نے تعلیم دی ٹھیک ہے اور اللہ نے حکم دیکھ کہ استغفار کرو تم یہ اللہ کا حکم ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ نے بعض آیات میں استفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے جنتیوں کی پر بیان کی ول اسار یعنی پچھلی رات میں یعنی رات کے آخری حصے میں یہ توبہ اور استفار کرتے ہیں انہ اللہ تعالی سے کیا کرتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں اس استغفار سے متعلق قرآن کریم کی آج دیکھیے جو سورہ نشا کی آج نمبر ایک سو دس ہے سے دیکھیے یہ استغفار صغیرہ گناہوں پہ ہوگا یا کبیرا گنا پتہ جلدی جلدی بولیے ایک علمی بحث ہے صغیرہ کبیرہ دونوں پر لیکن صغیرہ گناہ دوسری نیکیوں سے دھل سکتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے اللہ فرماتا ان تچ تین کریما اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ فرماتا تمہاری خطاؤں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ کیا کر دے گا معاف کر دے گا اور حدیث الخم ولجما رمبان درغو سے سنی ابھی رمضان آ رہا ہے ابھی رمضان آ رہا ہے پانچ وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کی نماز اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کی نیکیاں یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے کبھی گناوں سے بچو گے تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے خرجب خطایا ہو. گناہ اس کے ہاتھ کا گناہ ہاتھ سے جھڑتا ہے پاؤں کا گناہ پاؤں سے جھڑتا ہے اور چہرے کا گنا آنکھ کا گنا تو یہ صغیرہ گناہ جو ہے وضو کے ساتھ ماںر قطری من الما بتشت یدا من الماء قطری منلما خروج من میں مسلم شریف کے بیس یہاں تک بالکل کلین ہو جاتا ہے صغیرہ گناہوں سے تو معلوم وضو وغیرہ کرنے سے یہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ کے لیے توبہ کیا خیال ہے میں نے ایک بہت بڑے عالم سے ہندوستان میں سنا جو کسی خاص طبقے کے بہت بڑے پیر مانے جاتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یہ کہتے ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے میں نے کچھ سنا ہے بہت بڑا عالم جو ہندوستان کا بہت بڑا پیر مانا جاتا ہے اللہ اگر وہ صحیح عقیدہ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور اگر باطل عقیدہ پر مرے ہیں تو اللہ کے اختیار میں اللہ تو زیادہ جانتا ہے میں نے دیکھا ان کو کہتے ہوئے کہ ایک نوجوان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے مانی پر ہم لے بھاگ لے بھگ گئے ہر بدتمیز تم اتنا بڑا جا... مجرم ہے کہا حضرت میں تو وضو کر رہا ہوں اور آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کونوں غلط کام کر رہا ہوں نا کوئی غلط کام کر رہا ہوں کہا کہ نہیں جب تم وضو کر رہے تھے تمہارے سینا کا گناہ جو ہے ولہ میں نے ڈائریٹ سنا ہے تمہاری سینا کا گناہ جھڑ رہا تھا وضو کے قطرے کے ساتھ اردب باللہ اتنا بڑا عالم ہے لیکن اتنا بڑا جھوٹا قبضہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وضو کرنے سے سگیرہ جھڑتے ہیں کیونکہ وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے ساتھ پانی کے کتنے کے ساتھ گنا جھڑتے ہیں تو میرا سوال حضرت پر یہ ہے جب گنا جھڑ ہی گیا تو تم نے پھر کس چیز کی تعلیم دی جب وضو کرنے سے زینا کا گنا جھڑ ہی گیا تو پھر تم نے ڈانٹا کیوں اس کو اس کا مطلب یہ ہے جب گنا وضو کرنے سے جب اس کے سنا کا گناہ جھڑ گیا جب دور ہو گیا تو پھر ڈانٹنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے سقیرہ گناہ وضو سے جھڑتے ہیں وضو کرنے سے جھڑتے ہیں جبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے تو اسی سے اندازہ لے کر جائے یہ دروگور حافظہ نشوت جو جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں ان کا حافظہ کام جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا حافظہ ہی کام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے ڈالا درجلی بولیے اور اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کی کمیز کو لائے کس میں ملا کر رکھے کس کے خون میں بکری کے خون میں اور کہا کہ یوسف کو کون کھا گیا بھڑیا کھا گیا اور کمیز لایا تو کمیز پھٹی ہوئی نہیں دیکھ بھڑیا کھائے گا تو جسم سے پہلے کپڑا پھٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو جھوٹے بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں نا اللہ ان کا حافظہ چھین لیتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ قوت حفظ میموری جو ہے میموری جو دماغ میں اللہ چھین لیتا ہے حسن بصری نے دلیل لی وہ نسو حدما دکھی رکی گناہ کرنے سے اللہ حافظہ چھین لیتا ہے اس سے دلیل پکڑی تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ استغفار کرنے سخیرہ اور کبیرا دونوں پہ استغفار کرنا ہے لیکن کبیرہ گناہوں پر استغفار کرنا ضروری ہے قبی گناہوں پر استغفار کرنے کی دو قسم ہے یاد رکھیے ایک ہے عام استغفار کرنا اور ایک ہے خاص استغفار کرنا اب کوئی گنا ہوا آپ نے فونوں دور کا تماز پڑھ کے دعا کی آپ نے نیت اس گنا کی کی تو وہی گناہ معاف ہو لیکن آپ استغفار کریں گے آپ, آپ توبہ کریں گے سود سے تو سود سے آپ توبہ کریں گے تو زینا کا گناہ معاف نہیں ہوگا یاد رکھیے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے آپ نے سود سے توبہ کیا اللہ ہر چیز سے ہمیں توبہ کی تو فل تو سود سے توبہ کرنے سے زینا کا گنا معاف زینا کا گنا معاف نہیں ہوگا تمام گناہوں کی توبہ اور استغفار کرو ایک ہی ساتھ جیسے اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ فلی کلو دکھا ہوا جل سرا دوں رہو آخر واہ رہو سغیر کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر اندر سب کو معاف کر یا یہ دعا بہت عظیل دعا یاد کر لو میرے بھائی کیا دقت ہے اس میں ما قدمتو وما اخرتو وما سبرتو وما کو وما فرلی وما انت ہما سرف تما انت المقدم وانت موقع یہ نیت کرو کہ ہم صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر اندر سب سے توبہ کریں تو اللہ سب معاف کر دیں اور توحبے کی شروع میں انشاءاللہ اس کے بیان آئیں گے اس سلسلے میں صاحب کتاب نہیں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو دس پیش ذرا غور سے سور یا کریمہ نازل ہوئی اس کا خاص پس منظر ترجمہ کیا ہے جو شخص برائی کرے آپ لوگ کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا اگر کتاب میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں غور کیجیے جو اکثر برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا دو بات ہے دو چیزوں پر استفار کے لے کہا گیا جو برائی کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے سو میں اور ظلم میں کیا فرق ہے سو کہا گیا برائی کو یعنی وہ چیز جو انسان کو بری لگے وہ برے کام کھنونے کام بڑے بڑے گناہ چاہے وہ اپنی جا... چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد سے, سے اور نفسہ کا معنی ابن عباس کہتے ہیں شرک کرے کیوں اس لیے کہ اس کا خاص بیک گراؤنڈ ہے پڑھیے ابن کثیر اور تبری اور قرطبی تو آپ کا اندازہ ہوگا ایک شخص تھا اس کا نام تھا توئما بن عبیرق کیا نام تھا اس نے چوری کی اور نسبت کر دی یہودی کی طرف وہ سامان جب چڑکن ہوئی تو وہ سامان لا کر کے کس کے سامنے یہودی کے گھر کے سامنے ڈال دیا لوگوں نے سمجھا کہ یہودی نے چوری کی حالانکہ چوری کون کیا تھا توئما بن عبیرق کیا تھا جس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر نفاق کی بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل کی اس سے پہلے والی آئے اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ومن وہاں غور سے سنیے ابن عباس دو تمام صحابہ میں تفسیر کے سب سے بڑے عدم اور آپ کو معلوم ہے جس طرح آدمی سینا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے معلوم ہے ندیش کی نہیں ہے امام ذہبی نے اپنی کتاب کے قبائر میں نقل کیا غور سے سنیے اذا سن العبد خرد امین المان خرد المان الفی قلبی جب آدمی زنا کرتا تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے سر پر آ جاتا ہے ارود بلّہ اور اللہ کی نبی کہ بخاری مسلم کی لا یسنی زان ہی ارود بلا ذانی زینا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اس کے ایمان اس کے دل سے نکل کر اسے سر پہ آ جاتا ہے مومن بے ایمان ہی فاسق بے کبیرت ہی فاسق ہے وہ یعنی اصل میں ایمان ہے اس کا قیامت اور آخرت ہے لیکن اس گناہ کے وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایمان آ جاتا ہے کیونکہ اصل ایمان ہے لیکن کامل ایمان نہیں ہے تو ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے اور گناہ قبیرہ کی وجہ سے وہ کیا فاسف ہے تو ذہنی زینا کرتے وقت مومن نہیں رہتا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اسی طرح ولا یسرے کچھ سارے خین یسر مومن چور چوری کرتے وقت مومن چوری کی وجہ سے آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے یہ سغیر ہے یہ قبیرہ گنا ہے تو اس میں امام ابن عباس کہتے ہیں امام المفسرین کہ اس میں اشارہ ہے بن تمام اور دوسرے چوروں کے لیے کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور یافظ ہو یا اپنی جانوں پہ ظلم شر کیا شرک کیا تو ہی معاف توبہ کرو گے اللہ معاف کر گا چلو قرآن کریم میں امید کی سب سے عظیم آیت کون ہے طاہر ذرا صاحب مغفرت اور مغفرت اور بخش کا جو پرمانہ اللہ نے دیا امید کی سب سے عظیم آئے باد سلف کہتے ہیں وہ کون سی ہے حسنت ہوا ہوا کال اباد الصل آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں اے و حسن آپ کی بات ان کی بات صحیح آپ نے وہی ٹکڑا پڑھا اور انہوں نے ابتدائی ٹکڑا پڑھا اللہ فرماتے آبدی بات یہ لگی نہ بلیات رحمۃ اللہ اللہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا چنانچہ اس سلسلے میں حدیث ہے ترمیدی کی حضرت انس مالک کی ذرا ہو سنی اللہ فرماتا ہے حدیث خدشی حدیث کدسی کا مطلب کیا ہوا نس... اس بات کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کی بات کو نسبت اللہ کی طرف ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں اللہ کی بات کو یعنی اللہ کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں اور نسبت کریں کہ اللہ نے کہا اور وہ الفاظ آپ کے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں حدیثیں کلسی کہا کہ اللہ فرماتا یہ بنایا ان نما گا تنی سفر ابالی اے آدم کی اولاد جتنی مجھ سے دعائیں کرو گے اور مجھ سے امید رکھو گے میں تمہارے تمام تمہارے تمام گناوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بنے آیا تھا آدم کی اولاد اگر تمہارا گناہ اتنا بڑھ جائے کہ آسمان سے زمین تک گناہوں کا ستون ہو جائے آسمان سے زمین نا دلو اتحنی قرآب خطایا زمین کے برابر گناہ کر کے لاؤ لیکن تنی اور اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر توبہ اور استغفار کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد جب راج امین نے قلاب اللہ سے زمین کے برابر گنا کر کے لاؤ گے اور شرک سے پاک رہو گے تو اللہ فرماتا میں تمام گناہوں کو معاف کروں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس پوری حدیث میں صرف ایک ٹکڑے سے استدلال ہے استشاد وہ کیا ایک انسان کہے کہ توبہ توبہ اور دل کہے زمان سے کہے تو زمان کیا کہے توبہ توبہ اور دل کہے زبان سے کہے توبہ توبہ دل کہے ملے گا تو ہوگا مثال دے رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں توبہ توبہ زبان سے کہے توبہ توبہ توبہ توبہ اور دل کہے ملے گا تو ہوگا تو اس کی توبہ قبول ہوگی یہ مذاق ہے نہیں استغفار ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے استغفار کا مذاق ہے نہیں اچھی بات اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا ہے پیغام دیا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے چاہے جتنا بھی بڑا گنا ہو جائے اللہ معاف کر دے گا اور جو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا اللہ بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی رکھے گا یعنی استغفار کرنے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ بعد والی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہوگی اچھی ہوگی اس لیے یہاں فرمایا جو برائی کرے چوری کرے ڈکیدی کرے تینا کرے اس کو فجور کرے یا اپنی جانوں کا ظلم کرے شرک کرے پھر اللہ سے مففرت طلب کرے تو اللہ کو غفر رحیم پائے گا اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا دس لاکھ ریال ما, مار دیا ایک آدمی کسی کی پاکٹ مار دیا اللہ نے کرے اور اس کے بعد میں کہے اللہ تو غفر رحیم معاف کر دے تو اس کی تو قبول ہوگی کیوں اس لیے کے توبہ کے شروع میں یہ بات داخل ہے جس کا بیان آئے گا کہ ارجا المال ملیہ جس کا جو معاملہ ہے اس کو اس کے حوالے کرو کیونکہ اللہ کے کی نبی کی حدیث ہے حدیث بخاری منکان من اللہ سیاض جس آدمی کے اوپر کسی کی کوئی چیز ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ثم و زیادتی کیا ہے ابھی وہ معافی صاف کرا لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن کوئی دینار و درہم روپیہ پیسہ نہیں ہوگا بلا کن تو اور یا تو نیکی ہوگی یا برائی ہوگی یعنی اگر آپ نے دنیا میں اس کا حقاع نہیں کیا تو آپ کی نیکیاں لے لے گا اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اعوذ باللہ, تو پھر مظلوم کی برائیاں آپ پر کیا ہو جائیں گی ڈال دی جائیں گی جس کے بارے میں بھی شمار حدیث موجود ہے اور اپنے وقت پر انشاءاللہ حدیث جابر پیش کی جائے گی کہ جس کے لیے حضرت جابر نے مدینے سے شام کا سفر کیا ایک مہینے کے لیے صرف سی کے لیے ایک آدمی جس نے کسی پر ظلم کیا جنت کا, کا, کا گرین کارڈ ملنے کے بعد بھی جنت کا گرین کارڈ جنت کا گرین کارڈ ملنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مظلوم کا حق مظلوم کا حق نہ دلائے یہ ساری حدیث اپنے وقت پہ آئیں گی انشاءاللہ شاء اللہ علیہ چلیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو گناہ کرے اور ظلم کرے پھر استغفار کرے اللہ کو غفر رحیم پائیں گے استغفار کا ذکر اکثر جگہوں پر توحبے کے ساتھ ہوا ہے اس وقت استغفار سے مراد زبان سے مغفرت زبان سے مغفرت طلب کرنا ہے اور توحبے سے مراد دل اور آزاد دونوں سے گناہ کا چھوڑ دینا میں یہ فرق بتا چکا ہوں توبہ اور استفار اگر ایک ساتھ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے تخبار کا تعلق زبان سے اور توحفے کا تعلق دل اور آزاد سے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو دوسرا فرق پوچھ رہا ہوں کا تعلق ماضی سے ہے اور توحفے کا تعلق بولیے میرے بھائیوں مستقبل سے یعنی جو گناہ ہو گیا اس پہ تو میں پچھتا رہا ہوں تمہ کر دے دھو دے اس کو اور توحبے کا تعلق یہ ہے کہ مستقبل میں اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ اور اس لیے کہ پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ولند سر مشہور آئے تھے نا اردو بل آئے شہید وسم کی استفار کی علامت اللہ نے بتائی جس نے فحاشی کی بے حیائی کی سنا کاری کی یا اپنی شانوں پہ سرم کیا نمازیں چھوڑی جماعت چھوڑی اللہ کو یاد کیا یعنی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اللہ سے استفار طلب کیا معافی طلب کی اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو استفار کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ ولم یو سر علامہ لمن جانتے پوچھتے ہوئے اس گنا کو بار بار بار بار بولئے میرے بھائی میرے پیارے بھائی بولو جانتے پوچھتے ہوئے بار بار وہ گناہ نہ کہ آپ کہتے ہیں اللہ میں سو سے توبہ کرتا, توبہ, کرتا توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر پتلی گلی سے اور کہیں سے سود کا پیسہ حرد بلّہ حرود بلّہ دس ہزار مل گیا ریال تو لے لیا ایک لاکھ روپیہ مل گیا تو لے لیا جانتے ہیں کہ یہ حرام کمائی ہے پھر بھی آپ نے پتلی کو لیا وہاں پہ ایک دلیل بھی انسان دے دیتا بھائی میں نے کمایا نہیں نا حرام طریقے سے آیا میں نے کمایا تو نہیں اگر کوئی گفٹ دے تو لینے میں کیا ہر ہے کہ شیتان کیسے وسوسل ڈالتا ہے یعنی انسان کے دل میں شیطان کیسے وس ڈالتا ہے بھائی میں نے تو کمایا نہیں میں نے تو حرام نہیں کیا رہا. اللہ کے کی نبی کے حدیث ہے نا اللہ کے نبی نے مشرقین کے حدیے کو قبول کیا کہ کی نہ کیا؟, کیا نا تو یہ بھی تو حدیث ہے من اطا ہو مین معروف مینخ مس والا بھی اشراف ہے نفس فلیہ قبل ہو فنما کو انصاف کا ہو یہ جس آدمی کو کسی بھائی کی طرف بغیر ماگے اور بغیر لالچ کے اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی آپ کو دے دے گھڑی اب میری گھڑی ٹوٹی گھڑی کون لینا لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو گھڑی دے دے موبائل دے دے آپ کے دل میں لالچ نہیں ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث ہے انحاد مالا ابھی ان شاء اللہ یہ بات آئے گی اپنے وقت آئے گی آخری میں نہادی یہ مال بڑا میٹھا ہے میٹھا کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہوتا یہ جیسے حیدرآبادی چائے بہت مشہور چائے اور اس کے لیے میں نے سفر کیا معافی چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کبھی کبھار ٹیسٹ کیا میں نے پندرہ سولہ کلو کا سفر کیا میں نے آٹھ نمبر سے ہارا کا اور گئے تو چائے پینے کے بعد جو آدمی چائے رہا وہ بے خوب ایک دم کھٹی چائے لائے خراب چائے ایسا ہو چکا میرے ساتھ تو یہ میٹھی جو چائے ہوتی ہے نا میٹھا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے آلہ ہوتا ہے اور رنگ کے اعتبار سے جو گرین رنگ جو ہوتا ہے نا کلر وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اس لیے جنتوں کو کون لباس بنایا جائے گا اللہ کے نبی کو سب سے پہلے جو لباس حیدر ابراہیم کے پاس جو لباس پہنایا جائے گا کون سا لباس ہوگا سونی ربیلہ کم خاطر تو کہا کہ یہ مال بڑا بغیر لالچ کے دل کی صفائی کے ساتھ لے لے تو برکت ہوگی اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے وہ اس کی مثال اس کی طرح کے کھاتا رہا ہے کھاتا رہا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو ان جیسی حدیثوں کو بنا کر کہے کہ بھائی میں نے مانگا تو نہیں اس نے دے دیا نا لاکھ لون پر, پر پیسہ دے دیا اب ہم کاروبار کریں گے ہم نے مانگا تو نہیں تو کیا یہ دلیل بنے گی میرے بھائی بولیے نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرما تھا بنا تھا علی عمل علوان نہیں کہ وہ بھلائی کے کام میں تعاون کرو گنا ہو سیاتی کے کام میں تعاون نہ کرو وہ حرام کاری کر رہا ہے آپ لے رہے ہیں تو اس حرام پہ تعاون ہے کہ نہیں نمبر ایک نمبر دو ہدیہ مل جانا ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک لیکن آپ اس پیسے کو لے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ اس پیسے کو آپ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں گے یا اس پیسے کو آپ کاروبار میں لگا رہے ہیں لہذا اللہ کے نبی کہ کلو رحم نبت میں نے جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے ہوگا وہ جہنمی میں داخل ہونے کے لائق ہے لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ گنا کرنے کے لیے جب انسان گنا کرے اور جس چیز سے توبہ کر رہا ہے اس توبہ کرنے کے بعد والی زندگی پہلی زندگی سے اچھی ہو کیونکہ اللہ نے فرمایا سر علامہ جان پوچھ کر کے بار بار گناہ بار بار گناہ نہیں کرتے ایک آدمی ہمیشہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے توبہ کرے پھر بھی فجر کا تاریخ ہو دیٹ از امپوسیبل یہ ممکن نہیں ہے اور ایک آدمی نظر کی بیماری کا شکار ہے توبہ کرے پھر بھی اس میں گرفتار ہے نہیں ہے ایک آدمی توبہ استقبال بھی کرے اتلا ہے یہ توبہ نہیں ہے دلیل میں بتاتا ہوں ابن ماجا کتاب سہل ابن ماجا کتاب ابن ماجا کتاب سہل سنیے حدیث صوبہ آپ نے جانب انتہا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں کر کے آئیں گے سفید بلند و بالا پہاڑ کہہ دیا کچھ سمجھ میں آیا سفید پہاڑ کا مطلب کیا ہوا بولیے آپ کو اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ جائیے مدینہ میں جس کو وہ لوگوں نے نادان بھائیوں نے نام رکھا ہوا دیا جن منتقل البیدہ دیکھا ہے جہاں پر گاڑی جو ہے نیوٹرل کرنے کے بعد بھی ایک کی رفتار میں چلتی ہے معلوم ہے کہ نہیں بیضا حادیث میں بھی اس کا ذکر میں نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ کے زمانے میں بھی اس کا نام بیضا تھا بیضا نام تھا میں نے پڑھا ہے. وہاں پہ جو پہاڑ اتنی بلندی پہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب چلا جاتا ہے تو چھوٹا بچہ معلوم ہوتا ہے اتنا اسے بھی چھوڑا میں ہم لوگ اپنے علاقے میں جب اپنے زمانے میں رحلے میں گئے تھے تو کچھ بچے چڑھے اور میں تو پورے پر نہیں تھوڑا باقی رہ گیا تھا ادھر والا جو پہاڑ اس تو میں چڑھ گیا لیکن سب سے اونچا اس نہیں چڑھا اس پر جانے کے بعد انسان بالکل چھوٹا معلوم ہوتا اتنا اونچا پہاڑ تو یہ منتخب البید سفید پہاڑ بلند و پالا سفید پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی اور اللہ تعالی اس کو دھول کی طرح اڑا دے گا حس و خاصات کی طرح اندازہ کرو زاہد مومن ہوگا مواحد ہوگا عمل کے شروط بھی پائے گئے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا ہے یا نہیں صحابہ نے کیا جل لنا یا رسول اللہ اللہ نے کل امین آپ بتا دیجیے کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ جائے کرے گا تو آپ نے فرمایا قو منجل رہتے سلو نے کما تو سلو و یا سومو نے کما تو سومون اللہ نے کما تو یہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے تحجد کی نماز بھی پڑھیں گے لیکن یہ کون لوگ ہوں گے وہی لوگ ہوں گے توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا والا معاملہ ہے زبان سے توبہ کر رہے ہیں لیکن دل میں سچائی نہیں ہے کیوں بولا کہ نمک انتہد لبل یہ وہ لوگ ہوں گے جو سامنے سچے پکے ہوں گے لیکن بند کمروں میں اللہ کے حدود سے آگے بڑھیں گے براہ کریں گے کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا اللہ نہیں دیتا تو میرے بھائی یہ بات کو جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ سے مراد دل اور آزاد دونوں سے گناہوں کا چھوڑ دینا اور استغفار کا حکم دعا کی مانی دے اگر اللہ چاہے تو اسے قبول کرے اور توبہ کرنے والے کی مغفرت فرما دے خاص طور پر جب گناہوں سے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے خاص طور سے جب گناہوں سے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے یا قبولیت کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی مل جائے جیسے پچھلی رات یا نماز کے بعد کے اوقات تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ زیادہ قبول کرے گا یعنی رات کے آخری حصے کی دعا زیادہ قبول ہوتی کی نہیں ہے حدیث انشاءاللہ آنے والی عمر بن ابسا کی سب سے زیادہ جو دعا ہے قبول ہوتی ہے و کے آخری حصے میں آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یعنی اپنے صاحبزادے سے فرماتے تھے اے لڑکے اپنی زبان کو اللہ حمد فریلی کا خوب عادی بنا لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے اوقات ہیں کہ ان میں کسی طالب کی طلب واپس نہیں کی جاتی کیا مطلب لکمان کو کیا کہا گیا ابھی نے حکمت سے متعلق کتنی چونتی بات بتائی لکمان کو کیا کہا کہ لکمان حکیم اللہ نے کا وہ لات لقمانا حکمت اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت دی یہاں حکمت سے کیا مراد ہے کیا نبوت دی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں طالب علم چھوٹا سا طالب علم یہاں حکمت سے مراد نبوت نہیں ہے صحیح قل میں ابن کثیر قرطبی اور طبری وغیرہ تمام کو پڑھیے کار بڑھی تھے ہاں سے کما کے خاطر اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی معاملہ فہمی دی تھی اللہ نے خشیت عطا فرمائی تھی دور اندیشی دی تھی اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یا وہ نہیں اللہ تو شرک بلا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر کیونکہ ان شرک کا ظلم شرک بہت باعث ہوئی بہت بعض ہوا کیوں اس لیے کہ شرک میں مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا یعنی اللہ کے حق میں مخلوق کو شریک کر دیا اسی طرح یہ نصیحت کی کہ اپنی زبان کو اللہ محمد فرلی کا آدی بنانے یعنی دعا خبریں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر تو زبان کو عادی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف زبان سے پڑھیں یعنی زبان سے بھی پڑھیں اور دل میں بھی یقین رکھیں اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر ہمارا دل اللہ کی طرح مائل نہیں تو ہم توبہ ہی نہیں کریں گے دل اللہ کی طرح توبہ ہم توبہ خالی نہیں کریں گے کیونکہ دل ہمارا خراب ہے تو کیا جواب دیا جائے گا نہیں زبان سے آدھی بناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح صحیح عمل کرو اور اگر تقارب ہو یعنی صحیح صحیح عمل کرو بالکل اور اگر نہیں عمل کرو تو کم سے کم حق کے قریب عمل کرو جی وہ حدیث نے شخص نو تو خلاح حدن الجنت عمل کسی کے عمل جنت میں اس کو داخل نہیں کرتا مکمل سدد ہوا بخار وہ یہ حدیث یاد آ گئی اللہ الرحمن. صحیح صحیح عمل کرو اور نہیں تو کوشش کرو کہ کم سے کم اس کے قریب کرو اگر آپ کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہے تو کم سے کم زبان کو حرکت دو زبان سے عمل کرتے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اگر سچائی ہوگی تو دل بھی دل میں بھی سچائی عطا فرمائے گا یہ مطلب ہوا اس کا اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی تو پانچ چالیس پانچ پانچ اچھا اچھا ٹھیک ہے پانچ منٹ میں ختم کرتے ہیں ٹھیک صحیح ہے پانچ منٹ میں کرتے ہیں رک جائیے حضرت لقمان اس کے بعد دیکھیے حضرت حسن بصری یہاں لا کر چھوڑ دیتا ہوں حضرت بصری فرماتے تھے اے لوگوں اپنے گھروں اپنے دسترخوانوں اپنے راستوں بازاروں اور مجلسوں میں اور جہاں کہیں بھی ہو کثرت سے استغبار پڑھتے رہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی مفرت کو نہیں جانتے کہ کب اپنے بندوں پر اللہ کی مفرت نازل ہو جائے کیا مطلب اس کا یعنی خاص ہاں اوقات میں تو توبہ استغفار کرنا ہے لیکن چلتے پھرتے بھی توبہ اور استفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے ایک مجلس میں سو مرتبہ استغفار کرتے تھے اس لیے ہم کو بھی چلتے پھرتے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا استغفار ہے جو چلتے پھرتے کیا جائے کون سا استغفار ہے جو چلتے پھرتے کیا جائے جلدی بتائیے دو میں آپ کو ایک ایسا استغفار بتاتا ہوں کہ اس میں تشبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے اللہ کی پاکی بھی ہے اور استغار بھی ہے ابن حضرت امام ابن کشیر اذا جان اصر اللہ والفتح کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اراجان نسر اللہ والفتح کے نزول کے بعد توبہ اور استغفار اور تصویر دونوں بیان کرتے تھے فسبب حمد رب بحم کے رب کے وسط انتانا اپنے رب کی پاکی بھی بیان کریں اللہ کے حمد کے ساتھ استغفار بھی کریں یعنی اللہ کی پاکی بھی بیان کرو اور استغفا بھی کرو دونوں کا اللہ نے حکم دیا تو اس کے لیے آپ کی دعا یہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بہم دہی اور اس کے بعد استغ فر اللہ و اتو بیلی امام ابنی کثیر نے صحیح صنعت کے ساتھ نقل کیا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی استغ فر اللہ و اتوبی اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں اور میں اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو یہ کثرت سے پڑے تو سبحان اللہ بحمدی کی بھی فضیلت مل جائے گی کیا سبحان اللہ بحمدی کی فضیلت کہ جو منقار سبحان الله بحمدی لے تمر خود تب خپایا تم سب دل بہ اگر سو بار سبحان اللہ بے حنگ پڑھے گا تو سمندر کے جھاگ دیکھا نا جھاگ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گنا ہو تو اللہ معاف کر دے گا اور استغفار کی فضیلت تو آپ کو پتا ہے لہذا چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجیے سبحان اللہ وہ بے حنگی استغفر اللہ ان شاء اللہ اور بالخصوص ہو شام سو بار اللہ شریفی اللہ تعالیٰ لم احد اللہ من من جو صبح و شام سوبار سبحان اللہ پڑھے گا قیامت کے دن نیکیوں میں کوئی بھی شخص اس سے آگے نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو اتنا عمل کرے یا اس سے جو اتنا عمل کرے یا اس سے زیادہ عمل کرے لہذا میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں کہ آپ گفٹ قبول کریں گے وہ کیا ہے کہ صبح و شام سبحان اللّہ و بحمد ہی کتنی بار پڑھیں کم سے کم سو بار اور عام وقتوں میں سبحان اللہ علیہ وحمدی استغفر اللہ و تم لے پڑھیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار ہے اس میں ہمارے لیے فضیلت اور ثواب زیادہ ہے تو اس امید کے ساتھ کہ جمعہ کا وقت اور ابھی مغرب سے پہلے کا وقت جمعہ کے دن کا بہت ہی قیمتی ہے اچھا انشاء اللہ نماز کے بعد کیونکہ یہ جتنی باتیں آ گئی ہیں تقریباً ساری باتیں الحمدللہ استغفار سے متعلق ہو چکی ہیں اب و کی جو حدیث ہے وہ بھی جو ہے میں نے نہیں بتایا انشاءاللہ پڑھ دی جائے گی اور اس کے بعد دعا اور استغفار دونوں میں کیا مناسبت ہے انشاءاللہ بتائی جائے گی اس کے بعد درود کا باپ ہے جو بہت اہم ہے انشاءاللہ ان شاء اللہ سبحان